ایک خاندان بیٹھا ہے کراچی کا پاکستان کا غالباً چند لوگوں نے اور تھا ہی کیا میرا آہا واہ واہ یہ سال دو چار سنی ہے اب یہ بھی معلوم یہ بھی کیسی غذ ہے معلوم کچھ نہیں ہے جز تھا ہی کیا میرا یار سنو تھا ہی کیا میرا بس فقط میرا نام تھا میرا اور تھا ہی کیا میرا بس فقط میرا نام تھا میرا کہ مجھ میں خواہش ڈھونڈنے کی ندی مجھ میں خواہ سی ڈھونڈنے کی نتی مجھ میں کھویا رہا خدا میرا مجھ میں خواہ سی ڈھونڈنے کی نتی کیا بات کھویا رہا خدا میرا کیا بات ہر طرح کہ جب تجھے میری چا تھی جانا شیر سنیے گا جب تجھے میری چا تھی جانا بس وہی وقت کڑا میرا جب تجھے میری چاہ تھی جانا वा, वा, جب تجھے वा, میری چاہ تھی جانا وقت کڑا میرا جب تجھے میری چاہ تھی جانا جب تجھے میری چاہ تھی جانا بس وہی وقت کڑا میرا بس وہی وقت آ, کڑا میرا خودکشی کر لے جان لے وہ اگر خود کشی کر لے جان لے وہ اگر عالم تر کے مدعا میرا بات ہے, وا, وا, خود کشی کر, کر لے جان لے وہ اگر عالم تر کے مدعا میرا جون بھائی پھر پڑھیے سبحان اللہ خود کشی کر لے جان لے وہ اگر عالم تر کے مدعا میرا कर रहा हूँ क्या आ चुका मुरवत से आ चुका पेश वो मुरबत से हाय आ चुका पेश वो, से।, आ। आ चुका वो से अब चलू काम हो चुका, हो चुका मेरा। आ, आ, आ चुका पेश मुरवत मुरबत से आ, आ चुका پیش و سے ہاں ہا, چکا پیش و سے اب چلو کام ہو چکا میرا جو پڑھے جائیے ہاں پیش و مربت سے اب چلو کام ہو چکا میرا اب چلوں کام ہو چکا میرا آج میں یارو شیر سنو ایسا لگ رہا ہے چونکہ یہ قدر پہ بڑے مزے میں سنائی اپنے گھر میں سنائی تھی استاد ہمارے بزرگ بیٹھے تھے تو لگ رہا یہ ایک بالکل خاندان سا بن گیا ہے اور دل کی باتیں ہو رہی اب اس سے کچھ کام بن جائے ان دل کی باتوں سے شیر سنو آج میں کچھ سے ہو گیا مایوس آج میں خود سے ہو گیا مایوس آج ایک یار مر گیا آج میں خود سے ہو گیا مایوس آج میں خود سے ہو گیا مایوس کیا بہ یار مر گیا میرا کوئی آج میں خود سے ہو گیا مایوس کیا بہاج یار مر گیا میرا اور جانو جانا نے جانا اور جانا جانا ہی سنا رہے ہیں کہ کوئی مجھ کیا المیا ہے یار زندگی کا حقیقت کا وجود کا کہ کوئی مشتق پہنچ نہیں سکتا آہا. کوئی مشتق پہنچ نہیں سکتا آمد. کوئی مشتق پہنچ نہیں سکتا اتنا آسان ہے پتا, پتا میرا آہا. کوئی مشتق پہنچ نہیں سکتا کوئی مشتق پہنچ نہیں سکتا اتنا آسان ہے پتا